آپ کا آنا مبارک ہے آپ کا جانا مبارک ہے بس ایک عزم کر لیجیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو بارشیں ظاہری اور بادنی ہو رہی ہوں تو ان شاء وجل ہم قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بارش اگر ہوئی تو بھی انشاءاللہ شاء اللہ قرآن و حدیث کی باتیں اسی طرح دل جمعی اور ذوق و شوق کے ساتھ انشاءاللہ سماعت کریں گے اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے صورت المائدہ آیت نمبر تیرہ ساتواں پارہ تہنا رکو سَمِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى عَيُنَهُمْ مِنَ انسو <الدَّمَعِم> کہ جب اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کو یہ تم ان کی آنکھیں دیکھو ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو چکی ہیں وہ کہہ رہے بھائی اس عارت کریمہ میں قرآن مجید پر قان حمید کی تاثیر کو بیان کیا گیا ہے اور اس آرت کریمہ کو شام نزول یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب قرآن پڑا گیا تو نجاشی بادشاہ اور عیسائی راغب زال و قطار رونے لگے جب قرآن پاکی یہ تاثیر ہے کہ اگر غیر مسلم قرآن کو ہم تو مسلمان ہیں قرآن مجید فوقان حمید سے محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آج کا جو بیان ہے ہم توجہ سے سماعت کریں گے اور قرآن مجید فوقان حمید کی تاثیر کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں ایک قرآن ہے کہ جس کی بدولت مسلمانوں نے ہمیشہ غلبہ کامیابی پتہ اور اوج کو حاصل کیا اور یہ قرآن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشاق فرماتا ہے وہ یہ زک کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تجیائے نفس فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی صفائی فرماتے ہیں قرآن کے نور سے اور احادیث طیبہ کے قیص سے انشاءاللہ ہم تزکیہ نفس کریں گے اور ایک خطرناک مرض جو تسکیہ نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور وہ مرض جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا جس کا عنوان ہے میٹھا زہر یہ ہے بہت میٹھا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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور آپ کی احادیث دنیا کی محبت کے انجام کو اس کی حقیقت کو سماعت کیجیے قال ابو حری رضی اللہ تعالی عنہ قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ہر حضرت ابو ہرا کہتے ہیں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 آپ نے فرمایا اے ابو برا اللہ عری کا دنیا جمی آہا دمافی ہا اے ابو برا کیا میں تجھے ساری دنیا ایک دفعہ میں دکھا دوں اے ابو برا کیا میں ساری دنیا بلا یا رسول اللہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھائیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تو یہ کی ایک وادی میں لے آئے وہاں ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر لے آئے جس میں انسانی کھوپڑیاں گندگی پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں پھر فرمایا یا ابا ہو رہے رہتا ہار سو کان کاحریسو کا ہے سی کم اے ابو برے یہ کھوپڑیاں یہ ایسے سر تھے کہ جو لالچ کیا کرتے تھے امولوں کا اور لمبی لمبی امیدیں کیا کرتے تھے آج یہ کھوپڑیاں ہڈیاں ہیں جن پر کھال بھی نہیں ہے تم رمادن اور ان قریب یہ کھوپڑیاں راخ ہو جائیں گی ہو جائیں گی وہاں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا گیا البان و اطو اے ابو ہریرا یہ تمہارے لذیذ خانوں کے رنگ رنگ ہیں یہ رنگ اور قسم قسم کے کھانے کے ایک تسبوها من حیزا ایک تسبوها بڑی محنت اور مشقت سے تم نے ان کھانوں کو حاصل کیا ثم قد اور پھر تم نے اسے اپنے پیٹ میں ڈالا پی بتونہم فاصبحت اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے ونات یتحموھا کہ لوگ پھر رزور نے کپڑوں کے چیتھروں کی طرف اشارہ کیا وہاں دہی لقیر اے ابو ہرا یہ پرانے بوسکی کا کپڑوں کے چیترے کانت ریاش ہن و لباسہم یہ تمہارے لباس تھے ریاحا اور آج ہوا ان چیتروں کو اڑا رہی ہے وہاں دین ابام وام اور فرمایا یہ ہڈیاں جانوروں کی ہڈیاں ہیں التی کانو تالین اطواقل بلا دی کہ جس پر بیٹھ کر لوگ بڑے فخر کے ساتھ شہر شہر پھرا کرتے تھے نبا کی نالت دنیا جو یہ چاہے کہ وہ دنیا روئے بل یب کی اسے چاہیے کہ اس کو رونا چاہیے اور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 آج ہم غور کریں تو دنیا کی جو حقیقت ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں پوری دنیا کو بیان کر دیا آج جو ہم بہادور کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہا ہا ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں لالچ ہے بڑی بڑی امیدیں ہیں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 لوگوں پر بکری جس قدر بے بکت اور دلیل ہے بکری کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بے بکت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا ہے ونیا کا عدل و عد اللہ کی جناح بہت ماں سکا کافرم مینہ شربت مائن آپ نے فرمایا اگر دنیا کی وقت ویلو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ماں سکا کا فرم مینہا شر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا بتوں بھائیوں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 کی کوئی حیثیت نہیں آج ہمارے نزدیک دنیا کی کتنی اہمیت ہے دنیا آ جائے دنیا چلی جائے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا کو ایمان کا دشمن قرار دیا فرمایا اللہ کا تا کلو ایمان حکم کماتا کلو نار الحکب آپ نے فرمایا میرے بات تمہارے پاس دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور اس کا حقیق تر ہونا بڑے ہی آسان انداز میں سمجھایا آپ نے فرمایا اللہم مت دنیا کی لاقرتی اللہ مس لو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم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 اناج کے دانوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک پرندہ آئے اور ایک ہزار سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ سارے دانے اناج کے سالوں میں اٹھ جائیں گے ہم سوچیں کہ یہ جو شہزادہ لون ہے اسی کے اندر اگر اناج کے دانے بھر دیے جائیں تو لاکھوں کروڑ اربوں دانے آ جائیں تو پوری کائنات پر کتنے گانے ہوں گے پوری زمین پر سال سال کے بعد آئے اور ایک گانا اٹھا کے جائے آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ سارے گانے کب اٹھ جائیں گے اللہ حل حضرت امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی دانوں کے اٹھنے کا امکان ہے لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی وسیع ہے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 کہ ہم اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پہنچ سکیں گے صبح کا سورج دیکھ سکیں گے جب دنیا اتنی بے وقت ہے بے اعتبار ہم چھوڑ کر دنیا کو فوقیت دے اور ترجیح دے حضرت نوع نبینہ والی صلاح وسلام نے ایک ہزار سال سے زائد عمر پائی ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی جب آپ کا وشال ہو گیا تو آپ سے پوچھا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 سورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو بارہ کم لبیس تم فی البی کئی بروز قیامت اللہ رب العالمین لوگوں سے فرمایا گئے لبیسنا یومن او باد وہ جو آخرت میں پہنچیں گے اور آخرت کی وسعتوں کو دیکھیں گے تو اس مقابلے میں دنیا بڑی حقیر محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے مالک کو مولا ہم شاید دنیا میں ایک دن رہے ہیں بلکہ ایک دن سے بھی کم رہے ہیں علی ہمیں نہیں معلوم گنتی شمار کرنے والوں سے پوچھ لے ایمالی کو مولا تو ان سے ضروریات کر لے اولا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ اللہ قلیل اللہ انکم کنتم حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہو لیکن کاش تمہیں یہ حقیقت پہلے معلوم ہو جاتی کہ دنیا کی حقیر زندگی ہے وہ فانی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں انسان اپنا مال کرتا ہے میرا مال میرا مال میرا اسی پر فخر کیا جاتا ہے اسی پر ظلم اور ستم کی آندھیاں چلائی جاتی ہیں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 اپنے بھر میں انسان کا مال تو صرف وہی ہے نہ اکلتا فف نئی تھا جسے تین کھا لیا اور فنا کر دیا وہ تیرا مال ہے او لبیتا ف اب لئیتا اور جو پہن کر پر پرانا کر دیا وہ تیرا مال ہے او تد کا فیتا اور جو ت نے صدقہ کر دیا اور رب کی بارگاہ میں بھیج دیا وہ تیرا اصل مال ہے اور بات ہے حقیقت یہی ہے بینک میں کروڑ روپے پڑے ہوں دس بنگلے ہوں ہزاروں پلاٹس ہوں ارب پتی آدمی ہو لیکن اگر آنکھ بند ہو جائے تو بتائیے اس کا مال تو نہیں ہے اس کی ورثہ کا مال ہے اور آنکھ بند ہوتے دیر بھی نہیں لگتی ہمیں نہیں ماجو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 بکری میں سے کیا بچ گیا میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو اللہ کی رام میں دے دیا اب ایک دستی بچ گئی ہے کتنی پیاری سوچ حضور نے ارشاد فرمائی کتنی پیاری سوچ عطا فرمائی آپ نے فرمایا یوں مت کہو بلکہ یوں کہو سب کچھ بچ گیا ایک دستی پنا ہو گئی کہ جو ہم کھائیں گے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی رہنے والا اللہ ان دنیا مل سن لو پوری دنیا ہے ہے اللہ ذکر مگر وہ کام جس میں اللہ کی یاد کی جائے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 ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور جو چیز ہمیں اللہ کی طرف لے جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ بھی آخرت ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے اور وہ بھی بڑی برکتوں والی چیز ہے مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور کھانا لال کمائی سے کھاتا ہے فضول خرچی نہیں کرتا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 کہ وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے علیہ نے سابۂ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے کاش وہ آخرت کے لیے بھاگتا اردو نے فرمایا اس طرح مت کہو اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ رزق حلال کمائے اور کسی کا محتاج نہ ہو اس کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو وہ اپنے رشتے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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب مومن بندہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے رشق حلال کا پہلا لکمہ جب وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو لکمے کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے تو پتہ ہی چلا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 کاروبار پر بیٹھ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک بھائی مجھے ملے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دین کی تبلیغ کے یہ ذریعہ اپنایا ہے کہ میں بیانت داری سے کاروبار کرتا ہوں اصلی یا نقلی مال کی پہچان لوگوں کو بتاتا ہوں پاکستانی یا امپورٹڈ جو مال ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں نفع کچھ کم لیتا ہوں حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں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 مذمت بلکہ یہ مال بسا اوقات اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے مہاجرین فخرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ آئے پر عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے حضور نے نفرما وہ کیسے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں ساری وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں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 تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر سب ہم پڑھنے لگے اے کرام حضور کی بارگاہ پھر آئے ارس گزار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ اس تصویر کا بھی انہیں علم ہو گیا اب وہ یہ تصویر پڑھنے لگے تو اب یہ اور ہم برابر ہو گئے تو آپ نے فرمایا علی کا اللہ یہ اللہ کا فضر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا فرمائے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 حضرت انس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال اور اولاد میں برکتیں دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے مال اور اولاد کی دعائیں کی صلاح تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عمر یہ مال لے لو تو حضرت عمر نے کہا یار رسول اللہ مجھ زیادہ کسی محتاط کو دے دیں حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اے عمر یہ مال لے لو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 ہر سے لالچ سے حسر سے کینے سے برگ سے عداوت سے مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچائیں زکات تو پوری دیں آج مسلمانوں کی اکثریت زکاتی ادا نہیں کر کسی رشتہ دار میں یا پڑوس میں کسی غریب کو جانتے ہو اس کی مدد تو کریں ہم مال سے محبت تو نہ کریں ہم مال کے غم میں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 آپ نے فرمایا گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر قربان جائیے الفاظ مختصر ہیں لیکن گہرائی کتنی ہے دوبارہ سنیے دنیا رسو کل خفی عطل دنیا کی محبت جسے جس ہم نے میٹھا زہر کا نام دیا ہر گناہ اور برائی کی جڑ ہے واقعی آج یہ دنیا کی محبت ہے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 اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے کوئی درید نہیں کی جاتی تو سودی قرضہ ہو کہ غیر سودی قرضہ ہو قرضہ ایک بہت بڑا وبال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے اے مالک کو مولا مجھے قرض سے محفوظ فرما صحابہ نے کیا رسول اللہ آپ قرض سے بچنے کی اتنی دعا کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا وبال ہے کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹا وعدہ بھی کرتا ہے آپ دیکھ لیجیے کہ جتنے مقروض ہیں اکثر جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہاں کل پیمنٹ ہو جائے گی پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی دھکے کھلاتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ نے ذالک دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے انسان قرضے کو دبا لیتا ہے جان بول کے قرضہ نہیں دیتا حالانکہ شرع مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا قرضہ لیا ہو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 تو کل بھروز قیامت اس کے کپارے میں سات سو نماز با دینی پڑ جائیں گی ایک نماز با جو مقبول ہو ہم نے کہاں ادا کی ہے سات سو وہ نمازیں دینی ہوں گی جو با ادا کی ہو اور مقبول بھی ہوں تین پیسے کے بدلے میں آج تو اللہ کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ فرماتے ادا فرماتے تو پہلے یہ سوال کرتے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے اگر تین درہم کا قرض ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے آپ فرماتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کروں میں ایسے شخص کی نماز حالت کے قرض میں انتقال کر جائیں ہاں اگر کوئی مرنے والے کے پاس اتنی جائیداد ہوتی کہ قرضہ ادا ہو سکتا یا کوئی صحابی کہتے یار آپ کرم فرما دیجئے میں ذمہ داری لیتا ہوں میں قرضہ ادا کر دوں گا آپ نماز جنازہ ادا کرتے ورنہ نماز جنازہ بھی ادا نہ کرتے تو دنیا کی محبت ہی کی خاطر انسان قرضہ دبا لیتا ہے یہ دنیا ہی کیا کی محبت ہے کہ انسان حرام میں سود میں ناجائز لین دین میں ملبس ہو جاتا ہے انسان دنیا ہی کی محبت میں غرو تکبر کا پتلا بن جاتا ہے سینہ تان کر سینے کے گریبان کے بٹن کھول کر جوتے پٹک پٹک کر وہ چلتا ہے اپنی کار سے غرور تکبر سے نکلتا ہے یہ دنیا کی مستیاں ہے خوب دنیا رسکل صدق رسول یہ محبت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ محبت نکل جائے ہو جاتا ہے آج دنیا کی خاطر ہی تو دیکھا دیکھی اور نامو نموز کے لیے ہم اپنے پیسے کو اڑا دیتے ہیں لاکھوں برباد کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو اپنی دیوی بچوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں بے پردہ عورتوں کو لے کر گھومتے ہیں غیرت مٹ جاتی ہے بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے پلان بناتے ہیں نفع کی خبر کی امید میں ہوتے ہیں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 آج یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ آج ہماری گفتگو میں جھوٹ غیبت چغلیاں وعدہ خلافیاں اور نہ جانے کس قدر گناہوں میں پڑے ہوئے آج یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے کہ معذن ہمیں بلا رہا ہے حیا الفلام حیا الفلام آؤ نماز کی طرف آؤ ہلائی کی طرف اللہ کا منابی بلا رہا ہے یہ دنیا کی محبت تو ہے کہ دکان چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا یہ دنیا کی تو محبت ہے کہ نقلی مال اصلی کے کر بیچ دیتے ہیں ملاوٹ کی جاتی ہے ایک ہی حدیث پورے بیان کا نچوڑ ہے حب الدنیا دنیا رسکل خطیت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اب آئیے آخر میں ہم یہ سماج کریں کہ دنیا کی محبت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 اور دنیا ہی کے حصول کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں قبر و آخرت کی فکر بالکل نہیں تو پر اللہ تعالی چار مصیبتیں اس پر نادل کرتا ہے ایک تو ایسا غم دے دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ایسی مصروبیت دیتا ہے جو کبھی جس کے کبھی فرصت نہیں ملتی ایسی محتاجی دیتا ہے کہ کبھی وہ دل کا مالدار ہوتا ہی نہیں جتنا بھی مال ملے اس کی ہر و لالچ بڑھتی جاتی ہے فرمایا ایسی امیدیں اور ایسی خواہشات اسے دی جاتی ہیں کہ جس کا ہاں نہیں آتا حضرت صالح سلاۃ وسلام ایک بستی سے گزرے عذاب آیا تھا سب ہلاک ہو گئے آپ نے مردوں سے پوچھا کہ بستی والوں تم پر عذاب کیوں آیا تو انہوں نے کہا ہم دنیا سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے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 آج وہ محبتیں الفتح ختم ہو گئیں جو آج سے چند سالوں پہلے ہمارے اسلاف میں آج سے سو دو سو سال پہلے جائیے تو ہمارے ہمارے بزرگوں میں جو قسمیں وہ سب ختم ہو گئی تو اس کا علاج کیا کیا جائے یہ واقعی ایسا زہر ہے جو اتنا میٹھا ہے کہ جس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 جب تمہاری نظر اس کے پڑے جو مال میں تم سے آگے ہو من ہوا مین من ہو تو تم اسے دیکھو تمہیں چاہیے کہ وہ اسے دیکھے جو تم سے ادنا ہے اپنے سے نچلے شخص کو دیکھا جائے اون گرو علا من ہوا اصفل امین کم بولا تم گرو اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اگر آپ پلیٹ والے ہیں تو ایسی بستیوں میں ذرا جائیے کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کے پاس چھت موجود نہیں ہے ایسے غریبوں سے تعلقات پیدا کی گئی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایسے غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا تو ہمارے برابر والوں کے ساتھ ہے یا ہم سے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے ہی بڑھتی ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے ایک تو اس کا یہ حل ہے نکالنے کا دوسرا حل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ اتا فرمائی آپ نے فرمایا کہ یتما المیت سلاثت اہلو امعو املوح میت جب قبر میں جاتی ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے رہتی ہیں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 اور جو اسے قید خانہ سمجھے گا اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا تو جب یہ سوچ بنے گی تو وہ دنیا کی محبت سے بچتے ہوئے شریف کی پابندی کرے گا اور پھر فرمایا کہ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آج دنیا کی جتنی بھی دولت ہو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 اور پھر جب تک دل کی صفائی نہ ہو دنیا کی محبت نکلتی نہیں ہے حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سماپت کریں کہ دل کی صفائی کیسے ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا القلوب تستیب جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے قیل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کیسے ہو یہ زم کیسے دور ہو آپ نے فرمایا موت سے کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو جب وہ موت کو یاد کرے گا ہمام الزالی علیہ رحمان نے موت کو یاد کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ اشاعت فرمایا آپ نے فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کرو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 تو بس جب وہ موت کا تصور کرنے ہیں کامیاب ہو جائے گا تو غور فرماتے ہیں دل پاکیزہ ہو جائے گا اور جب دل سے زنگ دور ہو جائے گا تو دنیا کی محمد ختم ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے اور فرمایا کثرت توبہ توبہ کی کثرت کی جائے اور فرمایا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 جس میں انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کی برکت سے نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور شیطان بند ہوتا ہے رمضان کی وہ مبارک راتیں کہ جب منادی یہ ندا دے رہا ہوتا ہے <سؤال> کوئی ہے <سؤال> کوئی مقبرت کا سوالی کہ اس پر مقفرت اسے مقفرت کی بشارت دی جائے تو ایسی صدایں آ رہی ہوں اور ہم تراویح میں موجود ہوں قرآن سمجھ رہے ہوں سمجھنے کے بعد قرآن تراوی میں سماعت کر رہے ہوں ایسا یادگار رمضان جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ قرآن كی بركتوں سے ایسا کرم ہوگا رمضان مبارک کی بہاریں ہوں گی جہاں ہم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس ضلیل دنیا کی محبت نکلنے کی دعائیں کریں گے اللہ کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس یادگار رمضان گزارنے کے سرتے میں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 کی تلاوت کر رہے ہیں پھر سنتے ہیں اور پھر چار اکاط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب جب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سننے کے بعد جب حافظ صاحب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے الحمدللہ ایسی رحمتوں کی بارشیں ہوئیں کہ حافظ صاحب پر بھی رقبت تاریخ ہے سامعین پر بھی رقبت تاریخ ہے اور وہ جو ذوق ہے کہ قرآن اتنا سنا جائے کہ جب جب تراوی کے اندر عذاب الہی کی آیات سنے تو آنکھوں سے آنسو آنکھو نکلنے لگے وہ ذوق قربوں کے احتیاط کے نمونے نظر آئے الحمدللہ اللہ تبارک و وطالعہ کا کرم ہے آپ بھی اپنا ذہن بنائیے اور قربانی دیجئے دنیا کے لیے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں رمضان و مبارک میں لوگ ساری ساری رات جودیاں کرتے ہیں اور رمضان کو کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کا یہ مہینہ ہے ہم کہتے ہیں رمضان نیکی کمانے کا مہینہ ہے وہ پوری پوری رات گیتیاں کرتے ہیں دن کو بھی نہیں سوٹک مشقت کرتے ہیں ہم صرف تین چار گھنٹے جب اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن و حدیث کے نور سے ایسا مستفید فرما دے ایسا مستفید فرما دے کہ دنیا کی ذلیل محبت ہمارے دل سے نکل جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل جگمگا اچھے اور قرآن کے زبین اصولوں پر ہم عمل پیرا ہو جائے اما علین قرآن اور حدیث سے نور سے منور ہو رہے تھے اور آخر میں یہ سن رہے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حقیقی کامیاب اور حقیقی طور پر اپنے آپ کو گندگی اور برائیوں کے سمندر سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان نعمت عطا کی ہے اور جو نور والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اس نور والے مہینے میں رب العالمین نور والے قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہمارا رمضان یادگار رمضان ہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ماہ بھی آخر میں یہی دعوت پیش کی گئی تھی کہ اس سال آپ اور ہم اپنا ذہن بنا لیں ابھی ہی, ہی سے تیاری شروع کر دیں کہ کاش ایسے ہو جائے کہ یہ رمضان ایک رسمی رمضان نہ ہو بلکہ اس رمضان المبارک میں فقط اللہ کے کلام سے الفت اور محبت قائم کرتے ہوئے ایک آش ایسا ہو جائے مبارک میں ہم جو قرآن تراویح میں سن رہے ہوں اس کے الفاظ کے معنی ہمارے ذہنوں میں ہو اور یہ نور والا کلام ہمیں منور کر رہا ہو تو نیچے زہر سے بچنا اتنا دشوار ہے کہ اس کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا ضروری ہے بحمد اللہ کا یہ اللہ قبارک و تعالی, تعالیٰ ہی کا کرم ہے جس نے یہ پاکیزہ سوچ عطا فرمائی اور کلام الٰہی سے ہمیں قریب کر دیا اللہ مبارک بال اس رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں طویلتوں اور, اور عظمتوں والی رات میں قرآن کی محبت کے خاطر ہمیں ضرور ضرور اور ضرور قربانی دینے کی سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ آئندہ ماہ جو عنوان ہے ہے کیا ہو جب چوڑیاں چپ گئی کھیت اس عنوان کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں دعویٰ تو نہیں کرتے ہم الحمدللہ جتنے عنوان ہوتے ہیں اہل ذوق اس کے بارے میں سوچ اور بچار رکھتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا بیان کیا جائے گا لیکن یہ جو عنوان ہے پھر پچھتا ہے کیا ہو جب چوریا چپ گئی کھیت اس عنوان کی گہرائی پہ پہنچنا میں ناممکن تو نہیں کہتا لیکن دشوار ضرور ہے جتنے بیانات ہوئے اہم ترین بیان ہیں لیکن یہ ایک ایسا بیان ہوگا جو انشاءاللہ آپ اسے یاد ہی کرتے رہیں گے تو آئندہ ماہ انشاءاللہ شاء یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہم ترین دو ہفتے سے سمات کر رہے ہیں کہ ممبئی جو صفا سیدنا امام مسکاظم علی اللہ تعالان کا عرض سے مبارک ان شاء اللہ نشان طور پر منایا جائے گا اور یہ کہا جاتا تھا دو ہفتے سے کہ جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا دراصل پرمیشن کا مسئلہ تھا اور اللہ تعالی کے فضل احسان سے ہمیں پرمیشن مل گئی ہے انشاءاللہ شاء اللہ چھبیس اگست کو امام موسا کازم رضی اللہ تعالان کا عرص مبارک ککری گراؤنڈ میں منایا جائے گا انشاءاللہ چھبیس اگست بروز ہفتہ رات دس بجے رسول اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت اتھا فرمائی یقیناً اللہ تعالی ہی کے فضل سے ایسے موسم میں ہم یہاں جمع ہیں اور اگر اس رحمت میں مزید اضافہ ہو جائے تو اس رحمت بھری محفل میں اسی طریقے سے بیٹھے رہیے گا تاکہ اس نشش کی پوری کی پوری برکتیں ہم حاصل کر سکیں اور ماہانہ نشیش کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں خاص نیت یہی شامل کی جاتی ہے کہ مولا جو ہم نے بیان تو سن لیا اب کو ہی اپنی رحمت خاص تھے ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی حادثے آئیے یا رسمانو یا اللہ کا ورز کرتے ہوئے اسی کی رحمتوں کو طلب کرتے ہوئے جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی نعمت کا سوال کر کے ایک ہی آواز میں مل کر بسم اللہ ka ne Let it be, let it و اللہ لا اللہ و صدق عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید اللہ علیہ وسلم و, و موجانہ مدمہ سر تم سران الحمد للہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن بات لے کر شرف عطا فرمایا یقیناً علم دین کی باتیں سماج کرنا سادت مندوں کا حصہ ہے علم کی مجلس میں ایک ساعت بیٹھنا ساٹھ سال کی نسلی عبادت سے افضل و عالی ہے جب قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں سکینہ کا نزول ہوتا ہے اس عالم میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں حریش باغ میں فرمایا علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نوافل ادا کرنے ہزار مریضوں کی قیادت کرنے ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے اب زبارت و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع دیا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کا بیان سننے کی توفیق و شہادت نصیب فرما اور سن کر قرآن و حدیث کی باتیں دل میں اتر جائیں عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے اور آج کے بیان سے ہماری زندگی میں ایک اسلامی انقلاب آ جائے آمین سری ابراہیم آیت نمبر چونتیس میں اللہ رب العالمین شرط فرماتا ہے وہی کا مطلب تم اللہ کی تو شمار نہ کر سکو گی اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھلائیوں برکتیں احسان کرم نوازیوں مہربانی بہا دیے ہیں عظیم نعمتوں نے کہیں تو یہ نعمت ہے سدائے دیتے ہوئے اسی رب العالمین کے گھر کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اور کہیں رب کا منادی حیا فدا حیا عل فدا اللہ کی سدائیں رب آؤ بھلائی کی طرف اور اللہ کے نیک بندے اس صدا پر لدے کہتے ہوئے رب کے دربار مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں عظیم نعمتوں میں ایک وہ عظیم نعمت بھی ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے ہیں اور گناہ گاروں پر کرم فرما رہے ہیں اور بسا اوقات دو دو ماہ قبل اس نعمت کے پانے کی دعا کر رہے ہیں وہ عظیم نعمت رمضان المبارک کی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یا اگر لوگ جانتے کہ رمضان میں کیا ہے لت منت امتی انت کو سنت کلوہا رمضان تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہوتا رمضان کی آمد پر نبی اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کرام کو مبارکباد دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ کا رنگ مبارک فخر ہو جاتا محدثین فرماتے ہیں اس بات کی فکر ہوتی کہ یہ مانے رمضان کیسے اللہ کی عبادت میں گزرے جب صحابہ کرام علیہ نے رمضان کا وہ احترام اور رمضان کی وہ اہمیت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھی تو صحابہ کرام کا یہ معمول ہو گیا کہ رمضان سے چھ مہینے کی آفیت کے ساتھ رمضان مبارک پانے کی دعائیں کرتے اور رمضان کے جانے کے بعد چھ مہینے تک غمگین رہتے اور رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہبان میں رمضان کے علاوہ جو گیارہ مہینے ہیں ان گیارہ مہینوں میں سے شابان میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے اور بات آفیس میں تو یہ ہے کہ بسا اوقات آپ پورا پورا مہینہ شابان کا روزہ رکھتے تھے محبسین یہاں پر ایک اس کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کر شابان میں روزے رکھ کر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور صحابے السلام علیہ رحمان رمضان کی تیاری کرتے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں لیکن کھانے پینے کی آئٹمس کی تیاری کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام عبادت کی تیاری کرتے اور اپنے آپ کو دیگر ضروریات سے فارغ کر لیتے جس کا دینا ہوتا وہ دے دیتا ہے جس کا لینا ہوتا وہ لے لیتا اور رمضان المبارک کی ابتدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی آمد کے سلسلے میں سجایا جاتا ہے آراستہ اور تیراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے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 بل اغلال اور ان سرکش جناب اور شیاتی کو زنجیروں کے ساتھ باندھوک ہوں پھر بہار اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دو حتی على امت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ مہم تاکہ یہ شیاتی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے خراب نہ کر سکیں یق اللہ اللہ رمضان کی ہر رات ایک ندا کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ وہ تین مرتبہ اس طرح ندا کرے حل من کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ میں اس کا سوال پورا کر دوں حلمن طار رمضان کی مبارک راتوں میں یہ صدایں دی جاتی ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا فرقی کہ میں اس کی توبہ قبول فرمانوں حلمن مستقرین ہے کوئی بخشش ماننے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں یا باقی الخیری اقب کہا جاتا ہے رمضان کی پہلی رات صدا دی جاتی ہے اے نیکیوں کو چاہنے والے جلدی کر گویا کہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا پا بھی شرط اے گناہوں کو کرنے والے گناہوں سے باز آ جا کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے بہت ممتاز ہے بڑی عظمت والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کے فضائل بیان فرمائے اگر آپ رمضان مبارک کی فضیلت مزید اپنے دل میں جاگزی کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت پر غور کریں سر توبہ آیت نمبر چھتیس میں اللہ تبارک کا وطیہ نے شاد فرمایا ان نہ شہور کتاب اللہ یوم خلق السماوات سماوات جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین بنائے اس وقت سے اللہ کی کتاب دونوں محفوظ میں اِنَّ عدت شوہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اس نا ناشر شہرن بارہ مہینے ہیں یعنی بارہ مہینوں کا اجمالی ذکر کیا گیا لیکن الحمد سے لے کر وناس ون تک پورا قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے کسی مہینے کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا ہاں صرف رمضان کا وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی ذکر کیا اور بڑی شان سے ذکر کیا سوریہ بقرا آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان رمضان کا وہ مبارک مہینہ اللذی انزل الف قرآن کے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس کی اہمیت اور فضیلت سے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو روشناس آپ نے فرمایا ہمارے خیر خواہ چاہنے والے آکا نے رمضان کی آمد سے کچھ پہلے رمضان کے فضائل بیان فرمائے تاکہ امتی غفلت میں یہ مبارک مہینہ نہ گزارے الحمدللہ للہ ازل آج ہم بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ ادا کیوں ادا کی جا رہی ہے تاکہ رمضان جب چلا جائے تو پچھتانا نہ پڑے پھر کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت یہی آج کا انوان ہے پچھتاوا نہیں ہرگز نہیں اس کی ذات کریم سے رحمت و کرم کی امید ہے انشاءاللہ ہمارا شمار بھی سعادت مند لوگوں اس سال ہم رمضان المبارک کی بے قدری نہیں کریں گے انشاءاللہ اس سال ہم ایک یادگار رمضان گزارنے میں ضرور کامیاب ہوں گے رمضان المبارک کی قدر اپنے دل میں بڑھانے کے لیے تاکہ غفلت میں یہ مہینہ نہ گزر جائے اور پھر پشتاوا نہ ہو کیونکہ پھر گیارہ مہینہ انتظار کرنے کے بعد یہ روحانی صحافیں آئیں گی اور پھر گیارہ مہینے کے بعد زندگی ہے یا نہیں پھر پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت تو رمضان مبارک کی قدر اپنے دل میں بڑھانے کے لیے آئیے رمضان کے مزید فضائل سماپت کریں یہ فضائل آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے شاید آپ کو یہ فضائل حفظ بھی ہوں لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب تک عمل نہ کیا جائز آج ہم اس طرح سنتے ہیں کہ اپنا محاصبہ کرتے ہیں سروں کو جھکا لیتے ہیں پچھلے رمضانوں کی بے قدری یاد کرتے ہیں کہ کیسے رمضان غفلت میں گزارے نہ تراویوں کی لذتیں نہ نمازوں کا سرور نہ تلاوت کی بہاریں غفلت میں کھانے پینے اور عیاشیوں میں رمضان گزار دیے رمضان کی بے قدری پر کاش ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور یہ فضائل سنتے ہوئے ہم آنے والے رمضان کو یادگار رمضان بنانے کا عزم مزید پختہ کرتے ہوئے یہ سماعت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادام علی مردوان کو رمضان سے ایک دن قبل ترغیب دیتے ہوئے جو کچھ اشاد فرمایا وہ حدیث سے پاک میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ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 علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی حدیث سنیں تو اس طرح با ادب ہو کر بیٹھیں جس طرح صاحب اکرام بیٹھا تھے دو گانوں بیٹھ جاتے سروں کو جھکا دیتے اور ہلنا بند کر دیتے یہاں تک کہ پر پرندے یہ خیال کرتے کہ یہ تو کوئی ستون ہے سروں پر بیٹھ جاتے اور فرمایا جب حضور کی حدیث سنیں تو یہ تصور کریں گویا کہ ڈائریکٹ ہم حضرت عبدالس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں عبدالس مقدس الفاظ سمارت کر رہے ہیں ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سلمان مروی ہے قولہ آپ نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری یومی من شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے آخری دن ہم نے واس فرمایا کاش ہم اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے ایسا جذبہ بیدار ہو جائے کہ انتیس شابان کو یہی کیسے جو ہم سماپت کر لیں تو وہ صحابہ کرام کی ادا کو ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ نے فرمایا یا ایوہن ناس لوگوں لوگوم شاہ رن اویمن تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے شاہ رن وہ مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکت والا ہے غور فرمائیں فرمائے آپ اس مہینے کو شاہ رن فرما رہے ہیں عظیم آپا اس مہینے کو عظیم فرما رہے ہیں شہر مبارک خیر من الف شهر جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یا مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے قیام علی تطوعا اور جس کی رات کا قیام سنت بنایا من تبر فی بس من اللہ جو اس مہینے میں فرض ادا کیا ومن فری بوتن فی اور جو اس مبارک مہینے کان کمن سب بوتن فیم س تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے کے ستر فرض ادا کیے وہ شاہر الصبری یہ صبر کا مہینہ ہے وہ صبر ثواب الجنت صبر کا ثواب جنت ہے وہ شاہر یہ غریبوں سے ہمدردی اور غم غمخواری کا مہینہ ہے وہ شاہر گزاد کی رسق یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رسک بڑھا دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے فضائل میان فرمائے اور آخر میں ارشاد فرمایا بہ شاہ رن اول رحمتن یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اول دس دن رحمت ہیں وہ اوسط نار اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے غور فرمائیے رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بارہ مہینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس کے دنوں کے اس کے عشروں کے الگ الگ نام رکھے ہوں اشر رحمت اشر مقصرت جہنم سے آزادی کا اشرا و من خف مملو کی جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تقسیب کرے یعنی کام لینے میں آسانی کرے غفر اللہ له تو اللہ اسے بخش دے گا وہاں تفہو مینندار اور آگ سے آزاد کر دے گا دوسری حدیث آپ نے فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے سی رمضان مغفور لہو رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ مغفور لہو اسے بخش دیا جاتا وہ ساعید اللہ اس ماہ مبارک میں اللہ سے دعا مانگنے والا ماہ مبارک میں اللہ سے مانگنے والا لا یخیبو قیبو اسے نامراد نہیں کیا جاتا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ وہ مبارک عظیم مہینہ ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو رمضان کے اختتام پر عید کی رات اللہ کا فرشتوں سے فرماتا ہے أُشْهِدُكُمْ يَا ملا اے میرے فرشتوں اے میرے فرشتوں میں تمہیں جواب بناتا ہوں جال تو رمضان و قیام و مغفرتی اے میرے فرشتوں میں تمہیں جواب بناتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کے بدلے میں امت یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دیں رمضان کے قبرداں جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے ون سرفو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ مغفور اللہ تمہیں بخش دیا گیا کب اردو نی تم نے مجھے راضی کر دیا ابی تو اور میں تم سے راضی ہو گیا رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس لیے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے بھی رمضان کی اہمیت کا درس دیتے اور جب رمضان بھی درس دیتے تاکہ غبلت و سستی نہ آئے حضرت عباد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم یومن اپنے یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن فرمایا و حدر اور رمضان جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اپنے پرما اتا کم رمبان و شاہر تمہارے پاس برکتوں بیا مہینہ آ گیا یب شاہ کم وعالی تمہیں تیون ضل الرحمتا پھر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے خطویا اور تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے وہ یہ تجیب دعا اور اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول فرماتا اس ماہ مبارک کی فضیلت کے بعد اب میں آپ کی توجہ کی طرف مقزول کرانا چاہتا ہوں جو اس مہینے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ نعمت کیا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے رمضان المبارک میں روزوں کی نعمت عطا فرمائی روزے کیوں فرض کیے گئے اس کی حکمت کیا ہے تو قرآن فقان حمید نے اس کی جو حکمت بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے ہماری صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے ہمیں قرب ہراہی نصیب ہوتا ہے سر بقرہ آیت نمبر 183 میں ایک سو یا میں اشاع فرمایا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما قطینہ علی لبین من قبل جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تم تکتا کون تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے تقوی اور پرہیزگاری قرب ال کا ذریعہ ہے اور اس میں رکاوٹ شیطان اور نفس ہے اکثر قرآن مجید فوقان امید مجھے فرمایا لاء الم تک تاکہ تمہیں پرہیز نصیب ہو تقوا نصیب ہو اس کی حکمت کو مزید سمجھنے کے لیے یہ سماعت کیجیے کہ تقوی اور پرہیز یہ قرب ال کا ذریعہ ہے اور پوری اللہی میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں دو ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان شیطان کے بارے میں تو فرمائے کہ شیطین بند کر دیے جاتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بدبخ مردود شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اللہ شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ ول وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان کی نعمت عطا کی گئی اے پروردگار ہم تیرے حبیب پر درود ہیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا دروب بھیجتے مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم اے پروردگار درود و سلام کے صدقے میں ہمیں شیطان پر غلبہ عطا کرنا تو عرضی کر رہا تھا تقریح کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے وہ تو بند کر دیا گیا اب تقریبی راہ میں جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس ہے تو نفس کو زیر کا کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے قابو کرنے کے لیے اللہ تبارک کا بتایا جانے روزے کی نعمت عطا فرمائی کے بھوک اور پیاز کے ذریعے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے پرہیزگاری نفس پر کنٹرول اور شیطان سے دوری میں اور یہ دونوں چیزیں رمضان میں ادا کی گئیں مگر انتہائی افسوس کے ساتھ ہم ذرا یہ سوچیں کہ اس ماد مبارک کو پانے کے باوجود زندگی کے کئی رمضان گزر گئے لیکن نہ تو ہمیں تقوا نصیب ہوا نہ پرہیزگاری نصیب ہوئی اس کی کیا وجہ ہے شیطان بھی بند رمضان میں نفس بھی کنٹرول میں آ رہا ہے روزے رکھ کر پھر بھی تقوی و نصیب نہ ہوئی رمضان کئی گزارنے کے بعد ہماری جو ڈگر ہے جو ہماری ڈگر ہے اور جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں اور جو گناہوں کی عادتیں وہ برقرار ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس عظمت والے مہینے کو ہمیشہ رسمی گزارا ہے بن گئی ہے قربانی کی جاتی ہے قربانی کا جو کانسیپٹ نظریہ جو فلسفہ جو قربانی میں لاجک ہے وہ آج ہمارے ذہنوں سے محب ہو گئی ہم قربانی کھانے پینے اور مزے سے دن گزارنے کو قربانی سمجھتے ہیں نمو نمود اور نمائش کو قربانی سمجھنے لگے رمضان میں عمرہ کرنا بہت بڑی سا عادت ہے لیکن یہ بھی کئی لوگوں میں رسم بن گئی ہے نام و نمود و نمائش کا ایک طریقہ بن گیا ہے حج پر حج کرنا بہت بڑی صحابت ہے لیکن اب یہ رسم بنتی جا رہی ہے وہ حقیقی روح ختم ہوتی جا رہی ہے تو رمضان ہم نے رشمی گزارے رمضان کا مقصد ہم نے کیا سمجھا رمضان میں افطاری کرنی ہے افطاری سے لے کر ہمیں تراوی تک کھانا پینا ہے تو جلدی تراوی سننا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے ڈٹ کر سہری کرنی ہے پورا دن کھانے کی ڈکاریں آتی رہیں نئی نئی ڈشیں بیس دن کھانے پینے میں گزر جائے بیس دن کی راتیں کھانے پینے میں گزرے رات کو دیکھ لیجئے تراوی کے بعد پورے سال پورے دن میں جو نہیں بکتا رمضان و مبارک میں رات کے چند گھنٹوں میں اس سے زیادہ کھانے پینے کی آئٹمس نکل جاتی ہیں. لوگ جانوروں کی طرح پوری رات چڑھتے رہتے ہیں اور پھر آخری جو دس دن رمضان مبارک کے ہم نے عید کی خریداری میں گزار دیے اور پھر جب عید آئی تو ہم نے عید کا یہ مقصد سمجھا کہ خوب عیاشی کرنے ہیں خوب گناہ کرنے ہم نے رمضان مبارک کی قدر نہ کہنا ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا کیوں ہم یادگار رمضان نہ گزار سکے یہاں پر مذاق کر دوں مراد صرف ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں اب یہ مت مطلب لیجیے گا میری مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ تقوہ و پرہیزگاری کے حصول کا مہینہ لیکن کئی رمضان گزارنے کے باوجود ہماری اصلاح نہ ہو سکی ہم مقصود کو نہ پا سکے رمضان مبارک پا کر بھی ہم نے قبر و منزلت نہ سمجھی حالانکہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کاش رمضان پچھلے رمضانوں کی جو بے قبریاں کی ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہو اور ندامت کے آنسو بہ رہے ہوں باود علی من ادرک رمضان ہلاکت بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا فلم یوفر لہو اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اظہار متا جب وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو پھر کب وہ کامیاب ہوگا شکی یا شقی ہے بدبخ بد نصیب ہے میں نہیں کہہ رہا ہمارے آقا فرما رہے ہیں من حریم رحمت اللہ عز بجل جو اس ماغے مبارک میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا جگر یمین ایک موقع پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر رو ہلاک برباد ہو جائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی بخش کرانے میں کامیاب نہ ہو جب یہ دعا کی برخواست جبریل امین نے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر قبولیت کی مہر سبق فرما دے اب اس کی بربادی میں کوئی شک باقی نہ رہا غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی بے قدری کرنے والوں کے لیے ہلاکت تباہی بدبختی بربادی اور بد کے متعلق فرما رہے ہیں واقعی اتنی فضیلتوں والے مہینے کی قدر اگر ہم نہ کر سکیں تو واقعی ہم بہت محروم ہیں اتنی فضیلت اتنی فضیلت سبحان اللہ اشارت فرمائیں اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان جب رمضان کی پہلی مبارک رات آتی ہے نَوَرَ الله إِلَى خَلْقِهِ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر یعنی اپنے فرما بردار بندوں پر نظرِ رحمت فرماتا ہے وَمِنْ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقِ من النَّارِ اور اس قدر رمضان میں رحمت ہوتی ہے کہ روزانہ ہر رات دس لاکھ مسلمانوں کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے فیدہ کانت للت و عشرینا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے آ تقو فیحا مثل جنی ما آ فی فیشہ کل پورے رمضان میں جتنے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے رمضان کی آخری رات میں اتنے ہی مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے رسمی رمضان گزارنے اور رمضان کی برکتیں کما حقو نہ پانے کی عموماً دو وجوہات ہوتی ہیں یعنی بے قدر جائیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روزے کی اصل روح یعنی روزے کا حقیقی مقصد ہم نے یا تو جانا نہیں کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی یا جانتے بھی ہیں توجہ بھی ہے لیکن عمل کے لیے یا تو ہم راضی نہیں ہوئے تیار نہیں ہوئے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ روزے کا اصل مقصد اصل اس کی روح جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے قرآن مجید فوقان امید نے فرمایا لا تک روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے تقوی اور پرہیزگاری کسی کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سندن برداری کا عادی ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے نیکیوں سے پیار ہو جائے اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے تو اسے تقوی کا تاج عطا کیا جاتا ہے روزے کی اصل روح کیا ہے جس طرح کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے اسی طرح جسم کو گناہوں سے بچانے کا نام یہ روزے کی اصل روح ہے حضرت امام غزالی گزالیہ زرامہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم کی ہر عز کا رکھنا چاہیے آپ کا روزہ بھی ہو آنکھ بدنگامی نہ کرے روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھے کان کا بھی روزہ ہو کہ روزے کی حالت میں گانے با نہ زبان کا بھی روزہ ہو گوئی غیبت چغلی جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے یعنی گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر ہر عز کا روزہ رکھے یعنی جسم کے ہر ہر عز کو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گناہوں سے محفوظ رکھے تو وہ روزے کی روح پاتا ہے اور روزے کا اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے جو کچھ فرمایا اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک پر غور کریں حضرت ابو البیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا ملم مل یادا قوری ولا نبی جو روزہ رکھ کر گناہ کرنا نہ چھوڑے جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے فلحی صلی اللہ رہا اس کے بھوکے پیارے رہنے کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوتی یعنی وہ بھوکا پیاسا رہے گا اس کا روزہ قبولیت کے درجے کو نہیں پا سکتا بس روزے کا یہ مقصد ذہن نشین کر لیں کہ کاش میں روزے رکھ کر متقی اور پروزگار بن جاؤں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں روزے سے پہلے بھی حرام تھیں وہ تو رمضان میں مزید حرام ہوں گی جو گناہوں کی حالت میں روزہ گزارے نگاہوں کانوں اور زبان کو حرام سے کرے اب مجھے بتائیے پھر اسے رات کو تراوی میں اور اللہ کی عبادت میں لگے وہ یادگار رمضان گزارنے کے لیے کہاں اپنا وقت دے سکتا ہے پر اگر کسی کی ذہنی آئے، کسی کے رمضان میں روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرنا چاہیے راتوں کو گناہ کرنے کی چھوٹ ہے ایسی بات نہیں گناہ تو ہر حال میں حرام ہے اور رمضان کی مبارک راتوں میں گناہ کرنا علام حبرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک قبر سے ہوا اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور حضرت علی پر تمام حجابات اٹھا دیے آپ نے قبر میں مردے کو ملازہ کیا اور اس پر عذاب قبر کو ملازہ کیا مردے سے آپ کو کلام کرنے پر قادر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ حضرت علی ولی اللہ تعالی نے اس مردے سے کہا کہ تو کیوں اس مردے نے کہا میں رمضان میں روزے رکھتا اور رات کو گناہ کیا کرتا تھا رمضان کی مبارک راتوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا تو تو اس پر کرم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر اس سے دور فرما دیا لیکن ہمیں سوچنا چاہیے رمضان کی مبارک ساتوں میں گناہ کرنا اس قدر محرومی ہے نبے لاکھ کافروں کو جنہوں نے مسلمان کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جن کی پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس اللہ کے نیک بندے سے فیض حاصل کرنے لاہور حاضر ہوئے اور پھر فیض اس کے بخش پخش عالم مظہرے نور خدا ناپی را پیر کامل کاملا را رحم ما <تصفيق> وہ داتا گن بخش علی حجویری رحمت اللہ علی تعالی علیہ المعجوب میں رمضان کے متعلق کیا لکھتے ہیں اس کو سننے سے پہلے جمن عرض کر دوں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش علی رحمہ کو گنج بخش کہہ رہے ہیں حالانکہ خزانہ بخشنے والی ذات تو اللہ کی ہے گنج بخش کے معنی خزانہ بخشنے, خزانہ بخشنے والا خزانہ بخشنے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے خواجہ غریب نواز حضرت داتا علی حجریری کو گنج بخش کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں اصل میں خوب غریب نواز کی مراد یہ ہے اللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نیک بندے بھی خزانہ بخشنے پر قادر ہیں دیکھیں ایک آسان سی بات ہے مردے کون زندہ کر سکتا ہے زور سے کہیے اللہ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے اللہ لیکن جب اللہ کا اذن ہو جائے تو اللہ کے نیک بندے بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں اور بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں سورہ علی سور علیہ فورٹی نائن حضرت عیسیٰ علیہ والے صلاح و سلام نے اپنی قوم سے فرمایا وہ ابر الکمہ میں معذر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں الب اور برف کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں وہ مؤتا اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن کیسے کرتا ہوں اذن اللہ, اللہ کے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالی ہے در حقیقت دنیا والوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ اللہ والے باد وشال بھی حکومت فرماتے ہیں اور پیش کے ذریعہ بہاتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی داتا گنج بخش علیہ کے مزار پر آج بھی چلے جائیے ہر وقت اللہ تبارک کا مطالعہ کے ذکر کی سدائیں آتی ہیں روحانیت نورانیت اور فیض کا ایک منبع اور مرکز ہے مضر کے ساتھ یہ موضوع سے ہٹ کر ایک زندہ نکتا تھا پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بات یہ چل رہی تھی کہ خواجہ غریب نواز نے جس شخصیت سے فیض حاصل کیا داتا داتا گنڈ بخش علی حجبری علیہ رحمان جن کا ہر رمضان یادگار رمضان گزرا آپ اپنی مشہور و ماحول پیاری بات اس فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے آپ فرماتے ہیں حقیقی طور پر روزے کی روحانیت اور اس کا لطف وہی پا سکتا ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے تو یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے اب یہ غور کریں کہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے ہاری تربیت کی جا رہی ہے اتنے بجے کھانا کھانا ہے اور اتنے بجے کھانا کھانے سے رک جانا ہے پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے ایک منٹ پہلے بھی نہیں کھانا جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو تمہیں کھانا ہے کھانا کھا رہے ہیں رک گئے اللہ کے حکم پر کھانا سامنے موجود ہے دسترخوان پر ساری نعمتیں ہیں لیکن جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے ہاتھ نہیں لگاتے کہ اللہ کے فرما بردار ہر حال میں بن جاؤ کھانا جائز ہے مگر رب نے منع کر دیا تو اب حرام ہو گیا ایک منٹ پہلے بھی کھا لیں تو گناگار ہے تو یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے اور اس میں ایک نقطۂ یہ بھی ہے دنیا کا کوئی فرد نہیں دیکھ رہا شدید پیاس لگی ہے شدید بھوک لگی ہے لیکن ایک ہی تصور ہے اگر میں نے ایک اطراضی حالت کے نیچے لے لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تربیت کا مہینہ ہے گویا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ تصور قائم کرتا ہے کہ بس یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور سے دوری نصیب ہو جاتی ہے نبی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کی درخواست یعنی اسلام اس نے کہا میں قبول کرنا چاہتا ہوں نبی رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے صحابی رسول بن گئے صحابی بنتے ہی دل نور الہی سے جگمگا اٹھا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر کی حالت میں نادان تھا مجھے नहीं نہیں تھا میں نے خوب گناہ کیا ہے. क्या इस्लाम کیا اسلام لانے سے میرے سارے گنا بخش کیے جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں تم اسلام لائے اس کے تو فیل تمہارے سارے گنا بخش کیے جائیں گے پھر کہنے لگے یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ جب زمانۂ کفر میں زمانۂ میں جب میں نادام اللہ کو میں نہیں پہچانتا تھا اس وقت جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس وقت بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے بس یہ تصور قائم ہوا کہ کفر کی حالت میں گناہ کیے اس عالم میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا یہ تصور قائم ہوا خوف الہی کا غلبہ ہوا اور ایک چیخ بلند ہوئی کا انتقال ہو گیا یہ تصور کریں زمانۂ کفر میں جب گناہ کیے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے اس وقت اللہ کا تصور نہیں تھا پھر بھی اسلام لانے کے بعد شرم آ رہی ہے حیا محسوس ہو رہی ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہم گناہ کرتے ہوئے شب یہ تربیت کا مہینہ ہے کاش پورے سال کے لیے تربیت ہو جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تو یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے وہ یہ کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے جو رمضان المبارک کی بے قدری اور اس سے تقوی تقوع پرانی کے حصول میں ناکامی کی جو دوسری وجہ ہے وہ وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس ماح مبارک کی فضیلت برکتیں روزے کی وجہ سے نہیں ہیں تراوی کی وجہ سے نہیں ہیں یہ الگ الگ اشروں کے الگ الگ نام ہونے کی وجہ سے اس کی برکتیں نہیں ہیں بلکہ رمضان میں روزے رکھے گئے کسی اور وجہ سے رمضان میں تراوی رکھی گئی کسی اور وجہ سے رمضان کو یہ برکتیں اور یہ رحمتوں کا ممبا بنایا گیا کسی اور وجہ سے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے جس میں قرآن نازل کیا گیا اسی طرح لت القدر کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور فرمایا لت القدری قلیر الفی شاہ شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے تنزل المراطیہ فرشتے اور روح المین جبریل امین اس مبارک رات میں اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے حکم سے اور امر سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں سلام الحی احت الفجر یہ رات صبح ہونے تک سلامتی جہاں یہ فضائل بیان ہوئے شروع میں کیا فرمایا انت القدر بے شخ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو شب قدر رمضان کی فضیرت قرآن کی وجہ سے ہے یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان شب قدر کا خاص تعلق قرآن سے ہے رمضان اور لہ لت قدر کا ربط اور تعلق نور والے کلام سے بیان کیا گیا اسی لیے اب دیکھیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یوں تو آپ پورے سال قرآن کی بقصر تلاوت فرماتے لیکن رمضان میں آپ اور زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور جتنا قرآن نازل ہوا حضرت جبریل امین سے رمضان میں آپ قرآن پاک کا دور فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے جبریل حضور کو قرآن سناتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی قرآن کا دور فرماتی حضور حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سناتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی قسمت پر قربان جاؤں انہیں حضور کو قرآن سنانے کی سعادت نصیب ہوتی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے قرآن پڑھو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہیں قرآن تو آپ کے نازل ہوا آپ نے فرمایا پڑھو مجھے تمہاری زبان سے سننا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کی بقصر تلاوت کیا کرتے ایسا اوقات پوری رات نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی بعض علماء بیان فرماتے ہیں رمضان میں جو روزے رکھے گئے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک سے فیض لینے کے لیے دل پاک ہو پاکان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے روزوں اور قرآن کا جو تعلق حدیث پاک میں بیان کیا ہے سبحان اللہ کس شان سے بیان کیا گیا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزوں اور قرآن کا کیسا تعلق ہے عبداللہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا <سلام والقرآن يشفانی للعبدی والقیانت> روزے اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے یقول سیام روزے کہیں گے اے ربی اے میرے رب منا شاہ وتا اے میں نے اسے کھانا کھانے سے اور شہوتوں سے روک دیا تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما اور یقل قرآن اور قرآن کہے گا ان نوم اے منالی پر دیا یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا اللہ تبارہ و بطالہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا یہاں پر علماء ایک بڑی پیاری بات اشارہ فرماتے ہیں روزے شفاعت کریں گے تو کہیں گے منا تو وہ تامہ و شہوت اپرور میں نے کھانا کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روکا تو شہوت سے رکنا کھانے پینے سے رکنا یہ صبر ہے تو پتہ چلا روزے صبر کی بنا پر شفاعت کریں گے اور قرآن یہ کہے گا منا تو وہ نو میں نے رات کو سونے سے روک دیا اور رات کو نہ سونا رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن کی تلاوت سننا یا کرنا یہ در حقیقت قربانی ہے نیند کی قربانی دینا آرام کی قربانی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والیوں سامنے آیا کہ صبر اور قربانی یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے وہ شاہر صبر صبر کا مہینہ ہے قربانی دینے کا مہینہ ہے قربانی کس لیے دینی ہے رات کو قرآن پاک کی محبت میں قیام کرنا ہے آرام کو قربان کر دینا ہے کس کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے پیارے کلام کی محبت میں ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہونے کے باوجود قرآن سے بے حد محبت فرماتے اور قرآن مجید فوقان حمید کی رمضان میں خصوصی طور پر کثرت سے تلاوت فرماتے حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہ مسند امام احمد نے فرماتے ہیں کہ راز دان صحابی حضرت, حضرت, حضرت اللہ تعالی رمضان مبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مجھے بھی قرآن سننے کی سعادت نصیب ہوئی آپ فرماتے ہیں حضور نے نماز کی نیت کی میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا فوقا رہا بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی عمران کی تلاوت فرمائی کیمران سورہ نسا یہ کئی پاروں پر محیط ہے اور پھر لا حدیث کا خلاصہ کرتا ہوں کہ ایسی تھی؟ جب رحمت کی اللہ پر اللہ کی رحمت کی خوشی کے کی ہوتے اور جب خوف کی آیتیں آتی ہیں تو خوف خدا کا غلبہ ہوتا فلر رکاتی ہی صرف دو رکاتیں مکمل ہوئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت بلال نے فجر کی ازان دی قرآن مجید فوقان حمید یوں تو پڑھنا باعث سعادت ہے مگر عام تلاوت کے مقابلے میں نماز میں قرآن پڑھنا فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے سو سو نیکی عطا کی جاتی ہیں اور پھر قرآن اس انداز میں پڑھنا یا سننا کہ رحمت کی آیتوں پر دل جھوم رہا ہو خوف کی آیتوں پر بھی اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو اس قرآن مجید فوقا میں حمید سننے کی تو بہاریں الگ ہی ہیں سبحان اللہ تبھی نہیں کر سکتے لیکن سالہ سال سے نماز میں رمضان و مبارک میں قرآن پاک تو سن رہے ہیں لیکن کبھی کیا ہمیں اللہ ازل کے خوف سے لرزنا نصیب ہوا رحمتوں پر ٹکٹکی بنی کیا نماز ہی نماز میں گناہوں سے طاریب ہو گئے قرآن پاک سے بڑھ کر تربیت کس سے حاصل کی جا سکتی ہے تربیت کا عظیم ذریعہ اور وسیلہ قرآن پاک ہے رحمت کی آیتوں پر رحمت الہی سے دل کا جھومنا خوف خدا والی آیتیں سن کر جہنم کا تذکرہ سن کر خوف خدا سے لرزنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فوکان حمید سننے سے پہلے اس کا م... ہم قرآن پاک کی محبت میں مصروفیات کو ٹھکرا دیں آہ آ سب ہزار آہ رمضان مبارک میں نوز باللہ اللہ ظالق ہم نے تراوی کو ایک بوجھ سمجھ لیا بس یہ تصور قائم ہو گیا کہ جلد سے جلد تراوی سے فارغ اپنے آپ کو کر لوں حالانکہ یہ عظمت والا قرآن دلوں کو منور اور قبر کو روشن کرنے والا ہے ہم تراوی جلدی پڑھنے کے لیے مسجد کی تلاش کرتے ہیں چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم بس ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں ہم اپنی تربیت کر کے کیا اپنے اندر کوئی روحانی تبدیلی لائے اگر سمجھ کے کھڑے ہوتے تو وہ عظیم شان حصہ ملتا آہ صد ہزار آہ کئی رسمی رمضان گزر گئے آہ ہم نے کئی رمضان غفلت میں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ان شان نظر آ جائے گا چاند نظر آتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزریں گے اور مبارک مہینہ گزر جائے گا پھر افسوس سے کام نہیں چلے گا گیارہ مہینے کے بعد پھر رمضان کی آمد ہوگی لیکن گیارہ مہینے کے بعد ہم میں سے کون موجود ہوگا زندگی کا کیا بھروسہ پھر پچھتا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھے ہو سکتا ہے اس سال آنے والا رمضان کسی کی زندگی کا آخری رمضان ہو اب آخر میں یہ سوال کیجیے کہ یادگار رمضان گزارنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں جو رمضان ہم نے گزارا اس کی غفلتوں پر ہم شرمندہ ہوں اور تصور میں لائیں کہ رمضان کیسی غفلتوں سے گزرا کیونکہ ندامت شرمندگی بھی عمل کے لیے ابھار دیتی ہے ندامت اور شرمندگی کے لیے اپنے ماضی پر ندامت کے لیے اپنے آپ کو محاسبہ ضروری ہے زندگی کا محاسبہ کیجیے اور تصور میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس کا محاسبہ کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتے کہ ایک صحابی کو آپ نے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمائے درخواست کی تو اس صحابی رسول نے صحابہ کرام کے لیے دعا کی کہ مالک و مولا تقوی اور پرہیزگاری کو ان کا ٹھکانا بنا دیں تو نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے نفس پر سختی کریں ماضی سامنے آئے گا ندامت کا احساس ہوگا توبہ کریں گے اور جب یہ سارے معاملات کو ہم تیر کر لیں گے تو پھر ایک دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ ازم اور تہیا کر لیجئے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سال مجھے ایک یادگار رمضان گزارنا ہے اس لیے کہ انسان بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے جب وہ ذہنی طور پر اس کو کرنے کے تیار ہو اور اس کا عزم کر لے مشکل کام بھی ازم اور مضبوط ارادے کی بدولت آسان ہو جاتا ہے اور اگر ارادہ نہ ہو ازم نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل لگنے لگتا ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک بھائی کو یادگار رمضان گزارنے کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت میں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے تو اس یادگار رمضان کی دعوت دینے والے بھائی نے اس سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی تو ہے کیا وہ دیکھ بھال نہیں کرتا تو اس نے کہا اگر وہ دیکھ بھال کرتا تو کیا بات تھی حالانکہ میرا بھائی ڈاکٹر ہے مگر سنتا نہیں ہے میری اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو بھائی ڈاکٹر تھا اس سے ملاقات ہو گئی کیونکہ یادگار رمضان کی دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی گئی دونوں اڑوس پڑوس میں رہتے تھے تو بھائی کو جانتا تھا ڈاکٹر بھائی سے ملاقات ہو گئی ان سے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب بیمار ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی تیمارداری نہیں کرتے تو چلیں یادگار رمضان گزارے کس نے کہہ دیا میں اپنے والد صاحب کی میں تو تیمارداری کرتا ہوں اور وہ میرا بھائی تو کسی طور پر والد صاحب کی تیمارداری کرنے کو تیار ہی نہیں خیر جب مختلف سوالات کیے گئے تو کار انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعی میری سستی ہے اور میں اپنے والد صاحب کی ٹیمارداری نہیں کرتا آپ بے فکر ہو جائیے اس کو یادگار رمضان کی دعوت دے دیں وہ ٹھیک ہے یادگار رمضان گزارے شہزادہ لوگ میں تراویز سماپت کرے لیکن میں ان اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب کا اس وقت میں خیال رکھوں گا اب یہ اسی پڑوسی کے پاس پہنچ گئے اور کہا بھائی بہت مبارک ہو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اور آپ کے بھائی آپ کے والد صاحب کی داری پر راضی ہو گئے اس نے کہا بھائی دیکھو اصل بات کو ہمارے گھر میں سے جو ہے نا میری زوجا ہمارے گھر والے اکیلے نہیں رہ سکتے میں رات کو جاؤں رات کو دیر ہو اس نے تو اچھا اب جیسے سعادت مند مند مرد ہوتے ہیں اسی طرح الحمدللہ سعادت مند خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو ماشاء یادگار رمضان کی دعوت عام کر رہی ہیں تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم بات کرو اور اپنی پڑوسن کو یادگار رمضان کو تیار کر لو اگر دونوں آ جائیں گے تو پھر گھر میں انشاءاللہ شاء رہنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس نے اپنی پڑوسن سے بات کی تو اس صاحب کی زوجہ جو تیار ہو گئی جیسے بھی خواتین میں جذبہ بہت ہوتا ہے خواتین میں ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ خواتین کو اگر نیکی کی بات کی جائے تو فوراً تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ نیکی کا ارادہ کر لیں تو خواتین میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے یہ ان پر کرم ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لیں تو اپنے ارادے کی بڑی پختہ ہوتی ہیں اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب آپ کے والد صاحب کی زوجا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ شاء یادگار رمضان کے لیے آئیں گی اب تو آپ مان جائیں اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ صبح مجھے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے تو پھر رات کو دیر ہو جائے گی میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکوں گا اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جاؤں گا آپ کے بچوں کو بھی چھوڑ دوں اس کو آپ آرام سے فجر پڑ گئے سو جائیں گے گا. اس نے کہا سچی بات بتاؤں بالکل صحیح بات صحیح بات یہ ہے کہ صبح جانا کام پہ جلدی جانا ہوتا ہے اور رات کو میں تراوی پڑھ کے فوراً سو جاتا ہوں ابو صاحب نے دن میں سوچا جو دعوت دے رہے تھے کہ رات کے رمضان میں دو دو بجے تک تو گھومتا رہتا ہے اور کہتا ہے تراوی پڑھ کے میں سو جاتا ہوں ٹھیک ہے خیر ہے ویسے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ آدمی تراوی میں تو جلدی کرتا ہے لیکن تراوی کے لیے تو سو نہیں سکتے لیکن گناوں میں یہ فضول گپوں میں اپنا ظاہر کرتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو میں رات کو جلدی سونے کا آدمی ہوں تراوی پڑ کے جلدی سو جاؤں گا اب یادگار رمضان گزاروں گا دیر ہو جائے گی تو صبح میں تاخیر سے پہنچوں گا تو شیٹ ناراض ہوگا وہ دو گھنٹے کی مجھے چھٹی نہیں دے گا اب ماشاء اللہ وہ جو دعوت دینے والے تھے ان کا بھی جذبہ سبحان اللہ انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ اس کو آ کر تیار ضرور کرنا شیٹ صاحب کو وہ جانتے تھے شیخ صاحب کو سمجھایا دیکھو آپ کو بہت سبام ملے گا آپ انہیں ویسے بھی ادھی سی بات میں ہے کہ غلام پر کام میں करनी کرنی چاہیے چلیے غلام تو نہیں نوکر ہیں آپ ان پر کوئی تکلیف کر دیں دو گھنٹے کی दे دے دیں تاکہ یہ आराम رام सके گزار سکیں تو شیٹ صاحب نے کہا بڑی عجیب بات ہے ارے اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی یہ قرآن سنیں مجھے کوئی پرواہ نہیں دو گھنٹے کیا تین گھنٹے کے بعد آئے اب انہوں نے جا کر اب تو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے بھی الحمد للہ یادگار رمضان گزارنے والے साल سال موجود ہیں जो جو होते ہوتے تھے اور سفید सुबह صبح آٹھ بجے کام کے لیے جاتے مغرب کے وقت آتے تھکے ہارے ہوئے اور پھر یادگار رمضان گزارنے کے لیے یہاں پر آ جاتے تو بس شوق کی بات ہے تھکاوٹ اور مصروفیت کو قربان انسان کر دیتا ہے شوق پیدا ہو جائے اور الحمد للہ ایسے بھی بازو لوگ دیکھے کہ پورے دن کے تھکے لیکن انہیں قرآن سے ایسی محبت ہوتی کہ وہ مجھے خود کہتے کہ الحمد الحمدللہ جب ہم شہزادہ لانگ میں تراغی اور تسیر ترجمہ سننے کے لیے آتے ہیں تو اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی شہادت دی ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے پھر کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ بھائی میں اتنی گھنٹہ سوا دو گھنٹہ سوا گھنٹے کی تراوی ہو تو میں کھڑا رہ سکتا ہوں لیکن یہ تو بڑی لمبی تراوی ہوگی میں اتنا لمبا کھڑا نہیں رہ سکتا اس نے کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے تراوی تو وہی ایک گھنٹے کی ہے اصل تو یہ ہے کہ بیٹھ کر تراوی سے پہلے تفسیر سننی ہے ہر چار رکاج سے پہلے تفسیر ترجمہ ہوگا آ بھی بیٹھ سکتے ہیں کرسی پر ہی بیٹھ سکتے ہیں جیسی آپ کو سہولت ہو آخر کار جب وہ بالکل ہی ہتھیار ڈالنے پڑے انہوں نے اب سچی بات کہی کہ سچی بات کہ بالکل سچی میرا دل نہیں ہے اب آپ بتلائیے جس کا دل ہی نہ ہو تو ہزار بہانے تو بس ایک عزم کر لیجیے اور کہہ دیئے کہ میرا دل ہے کیا کہیں گے میرا دل ہے انشاءاللہ ہمارا دل ہے اور ہم یادگار رمضان ضرور گزاریں گے بس دل ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ مصروفیات اور رکاوٹ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نیت اور عزم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا کرم ہوگا تو ہی ممکن ہے اما توفیقی اللہ دلہ میری تو کوئی طاقت نہیں توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے ابھی ذکر کے بعد دعا ہوگی رو رو کر دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت دے توفیق دے رکاوٹوں سے بیماریوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سلاط الحاجات روزانہ پڑھیں روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم شب جمعہ سلاط الحاجت دو رکع نفل حاجت کی پڑھ کے دعا کریں جب جب اذان ہو جائے اذان کا جواب دیں کہ ہر ہر کلمے پر لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں کہ ایک کلمے پر دو لاکھ نیکیاں تو پوری اذان میں لاکھوں نیکیاں اور دعا کریں یعنی ازان کی دعا کے بعد اس طرح دعا کریں کہ مالک کو اس ازان کے مبارک کلمات کے دفیر مجھے یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا کرنا روزے کی حالت میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دن میں گناہوں سے دور رہیں اور اس پر کار بند رہے کیونکہ دن میں گناہوں سے دوری ہوگی تو رات کو عبادت کی سعادت اور لذت نصیب ہوگی ایک بزرگ علیہ رحمان نے غلطی میں ایک لکما ایسا کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے جان بوجھ کے نہیں غلط فہمی کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں چالیس دن تک میں عبادت کی لذت سے محروم ہو گیا ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تجھے عبادت میں سستی ہو اور تو اپنے دل میں سختی محسوس کر تو سمجھ جا کہ کوئی فضول لفظ تیری زبان سے نکل گیا ہے جب فضول لفظ کی یہ نوسط ہو تو گناہوں کی کتنی نوسط ہوگی پانچو پوائنٹ یہ ہے یادگار رمضان کو کنٹرول کیا جائے سابے شخص روزے کی حالت میں صبر کرتے ہوئے رک جاتا ہے اور افطار کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے افطار سے لے کر یعنی تراوی تک اور تراوی کے بعد سونے تک اور پھر اٹھ کر بیٹھ کر شہری کرنا کہ پورا دن کھانے کی ڈکاریں آتی رہیں اس طرح اگر کھانے پینے کا معاملہ ہوگا تو سستی اور غفلت تو ہوگی حضرت امام رضالی علیہ راما نے بڑی پیاری بات شاید فرمائی آپ نے فرمایا کہ دو وقت کا کھانا لیکن دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ناشتے کے بدلے تو شہری کر لی اور رات کے کھانے کے بدلے میں افطاری کر لی ایک وقت کا ہم نے کھانا چھوڑا تو ایک وقت کا جو کھانا ہم نے چھوڑا ہے افطاری کے وقت وہ دو وقت کا ایک ساتھ اگر کھا لیں تو محمد علیہ الرامہ فرماتے ہیں دو وقت کا کھانا ایک وقت میں جمع کوئی کر لے تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو مر اور خواہشات کا عادی بنا دیا افطاری کے وقت نعوذ باللہ اللہ ظالب ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ایک دن نہیں بلکہ ایک مہینے سے کھانا نہ کھایا ہو پیٹ خراب ہو جاتا ہے دد ہضمی ہو جاتی ہے تراوی میں کھڑا نہیں رہا جاتا نیند آتی ہے سستی آتی ہے غفلت تاری ہوتی ہے اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایک ماہر اور تجربے کار حکیم نے بڑی پیاری بات پیشاد فرمائی اس نے کہا افطاری کے وقت پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے دھیر سارا کھانا اس کے نظام کو بالکل خراب کر دیتا ہے اور کھانے میں کنٹرول بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس میں خواتین کے لیے بھی عرض ہے کہ خواتین یادگار رمضان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے مختلف قسم کی ڈشیں بنانا ہے تو کچھ ڈشوں میں کمی ہے اتنی زندگی گزری ڈشیں کھا کھا کر اس سال رمضان و کلام کے نور سے منور ہو جائیے چھٹو پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کا ایک شیڈول بنا لیجیے فضول گوئی اور گناوں سے بچتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت گرو شریف ذکر الہی خصوصا شہری میں تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر نماز تحجد ادا کیجیے اشراق چاش اوادی ہو اس مہینے میں آپ جو عزم کر لیں اور جیسا شیڈول بنا لیں یہ بن جائے یہ رمضان مبارک کی روحانیت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر آدمی کم سوئے تب بھی اسے کوئی تھکن اور کمزوری محسوس نہیں ہوتی اور یہاں پر جہاں شہری کی بات چلی اور میں نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر جو قبر اٹھ کر نواز و تعجد ادا کر لیں یہاں ضمن ایک ضروری مسئلہ عرض کر دوں کہ شہری کا آخری وقت جو نقشے میں دیا ہوا ہوتا ہے اس سے ضروری ہے مثلا کل سہری کا آخری وقت چار بج کر پچپن منٹ ہے اب اگر کسی کو کل روزہ رکھنا ہو تو جو سہری کا آخری وقت ہے اس سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیں اگر چار بج کر پچپن منٹ پر سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے صبح صادق ہو جاتی ہے اب ایک لمحے کے بعد بھی کھانا کھائے گا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا چاہے اذان ہوئی ہو چاہے اذان نہیں ہوئی چاہے اذان ہو رہی ہو اذان کا اعتبار نہیں پرانے پاک نے صبح صادق کا ذکر فرمائے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ چار پچپن اگر ٹائم ہے جسے کل تو پانچ منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور منجن اور ٹوتھ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں کہ شہری کرنے کے بعد شہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد منجن اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو منجن اور ٹوتھ پیسٹ بھی شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں چائے بھی پی لیں <سؤال> <سؤال> پینا یہ سب سبیاٹم تین منٹ پہلے دو منٹ پہلے روزہ بند کر لیں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں شہری کھانا کوئی فرض واجب نہیں اگر کبھی آنکھ نہ کھلی تو آپ بغیر شہری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ رکھ کیا سکتے ہیں روزہ رکھنا ضروری ہے کہتے ہیں شہری جی میں آپ نہ پولیس لئے روزہ نہ رکھا روزہ تو رکھنا پڑے گا کوئی بھی روزہ ہو شہری کے بغیر رکھ سکتے ہیں ہاں شہری کرنا سنت ہے آخر میں مین نکتہ اور آخری نکتہ سماج کر لیجیے بس یہ تصور قائم ہو جائے تو شروع میں بھی عرض کیا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں حالانکہ ہر دو گھنٹے کے بعد نماز کا وقت بسا وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر اثر تو اثر سے مغرب مغرب سے عشا دو دو گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہے تو اتنا قریب قریب نمازیں ایک دن میں پانچ نماز پھر بھی نماز پڑھی جائے تو اب اگر رمضان مبارک گزر گیا تو پھر گیارہ مہینے کے بعد رمضان کی آمد تو زندگی کا کیا اعتبار بس یہ ایک نکتا ذہن میں اجاگر ہو جائے اور اس کا غلبہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو بس یہ تصور قائم ہو جائے انشاءاللہ سستی و غفلت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ شاء ہم بھی یادگار رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے روزے کہیے انشاءاللہ میرے پیارے بھائی آج ہمارے معاشرے میں کس قدر کس قدر اور کس قدر بہت بڑی برائی کی کیا آج کے مسلمان ماہ رمضان المبارک کو ایک رسم یہ برائی آج ہمارے اندر عام ہو گئی آج صحابہ علی عمر اور بزرگان دین کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا صحابہ علی عمردوان اور صالحین رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان گزارنے کے لیے تیار کر لیتے تھے لیکن افسوس سد افسوس ہم رمضان سے پہلے اپنے دنیا کے سامان کی تیاری کرتے ہیں ہم رمضان سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا کاروبار مزید تیز ہو جائے گا کس قدر سوچ کی بات ہے سوچ میں کتنا فرق آ گیا صالحین کے معمولات میں تو یہ تھا کہ جب شان نظر آتا دنیا کی تمام مصروفیات سے پہلے پارے ہو جاتے ہیں اور رمضان کا چاند نظر آتی ہوئی کہ پورے مہینے کا احتساب کرتے ہوئے اگر آج ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کمس کم از کم ماہے قرآن یعنی ماہ رمضان قرآن کی محبت میں گزارتے ہوئے پوری رات نہیں چند گھنٹے کی قربانی ضرور دیجیے کہ آخر میں ہم یہ سن رہے تھے کہ حدیث پاک کے مطابق صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ فرمایا گیا کہ اگر صحیح نماز کرنا چاہتے ہو تو یہ تصور کر کے نماز کرو کہ میں زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں حالانکہ دن میں پانچ نمازیں ہیں لیکن تصور تو اس لیے کہ وہ عبادت اور وہ ماہ مبارک کہ جو پھر نہ جانے کسی نصیب ہوگا کیا اس ماہ مبارک کو ایسے نہیں گزاریں گے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور علیہ سلاط وام صحابہ علیہ مردوان اور صالحین کی عظمتوں کے تو ہمیں بھی یادگار رمضان گزارنے کی عظیم شہادت عطا کرنا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام Bye. Uh Bye. -huh.